ہُوَ الله الذي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غائب و حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے اس آیتِ کریمہ میں اور آئندہ آنے والی دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و کبریائی کے اوصاف بیان کر کے انسانوں کو مزید تنبیح کی ہے کہ ان کے دل باری تعلیٰ کی خشیت سے کیسے خالی ہوتے ہیں ان پر کب کبھی کیوں تاری نہیں ہوتی وہ تو معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تو غائب و حاضر سب کچھ کا جاننے والا ہے اس کی رحمت عام و خاص تو سارے جہان کی مخلوقات کو ڈھانکے ہوئی ہے